اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم انہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنی میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمن ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو